من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب الرحمن الرحیم وسلاۃۃۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام النبیین خواتمبين و مولانا محمد و اصحابہ اجمعین دو تین دن پہلے یہ سوال جو ہے پوچھا گیا ہے سوال کی اہمیت ہے اس لحاظ سے کہ یہ آج کل کافی زیادہ جو ہے وہ شور میں بھی دیکھ رہا ہوں پوسٹس بھی آ رہی ہیں اور ویڈیو کلپس بھی آ رہی ہیں اور آڈیو کلپس بھی آ رہی ہیں سوال یہ کیا گیا ہے کہ, کہ ہمارے جو بزرگہ ندین ہیں ان کی کتابوں میں بہت سی قابل اعتراض عبارتیں ہیں گستاخانہ عبارتیں ہیں ان عبارتوں کے حوالے سے ظاہر ہے کہ پھر انگلی اٹھتی ہے اور اعتراض کرنے والے جو ہیں وہ ان کا رویہ جو ہے وہ گستاخانہ ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے ایک تو میں بات یہ عرض کر دوں کہ ایسی عبارتیں جو ہیں وہ اب یہ تعصب والی بات ہے جب ہم اپنی آنکھوں پہ تعصب کا چشمہ لگا لیتے ہیں تو ہمیں کوئی ایک چیز ایک طرف تو نظر آتی ہے لیکن اس کا ایک عام جو چلن ہے وہ نظر نہیں آتا یہ جو عبارتیں ہمیں بزرگان دین کی کتابوں میں نظر آ رہی ہیں سب سے پہلے تو میں عرض کروں یہ عبارتیں صرف بزرگان دین کی کتابوں میں نہیں ہیں یہ ہماری تفاسیر میں بھی ہیں ہماری کتب احادیث میں بھی ہیں اور بے تحاشا جو مختلف ہمارے پاس روایات جن کتابوں میں اکٹھی ہوئی ہیں ان کے اندر اس طرح کی عبارتیں اور اس طرح کے واقعات جو شدید گستاخانہ نوعیت کے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں اب اس میں جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو یاد ہوگا وہ جو ہم نے برج سوریا کے حوالے سے گفتگو کی تھی اب اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا میں نے بڑی اللہ کے فضل سے الحمدللہ امام تحابی رحمتہ اللہ علیہ کی تحقیق کے حوالے سے بڑا واضح کر دیا تھا کہ وہ معاملہ کیا ہے لیکن وہ جو اصل معاملہ ہے جو وہ اٹھا تھا مسئلہ وہ اس لیے اٹھا تھا کہ اس قسم کی گفتگو ہماری کچھ تفاصیر میں واقعی موجود ہے اسی طرح بہت سے اور واقعات ہیں جو ہماری تفاسیر میں اور ہماری کتب حدیث میں موجود ہیں اب وہی ہے کہ جس نے تعصب رکھنا ہے اس نے وہ تفاسیر میں ہے اس کو تو اس نے بات نہیں کرنی اور وہ حدیث میں کتب حدیث میں ہے اس پہ بات نہیں کرنی اور اگر بات کرنی ہے تو اس پہ تعویل کرنی ہے اور اس پہ اس کو پھر جسٹیفیکیشن دینی ہے لیکن چونکہ اس کی بزرگان دین سے اس کا تعصب ہے اس لیے اس نے بزرگان دین کی کتب میں صبح اٹھا کے تو بزرگان دین جو ہے ان کے کردار پہ اور ان کے ایمان پہ اس نے جو ہے وہ سوال کرنا ہے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو جب علوم الحدیث کی ہم بات کر رہے تھے جو کہ رمضان میں ہمارا دوبارہ ریزیوم کرنے کا ارادہ تھا تو وہ بس کچھ تھوڑا سا طبیعت کی میری ناسازی کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے جب کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تو اس کے اندر بھی یہ بات بڑی واضح طور پہ علوم الحدیث میں بھی اور علوم القرآن کے اندر بھی میں نے آپ دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ بیان کی تھی اور وہ میں نے بیان کی تھی کہ ہمارے آئمہ جو ہیں ان کو میں عام طور پہ دو طرح کی کیٹیگریز میں ان کو میں تقسیم کرتا ہوں ایک تو وہ آئمہ ہیں جنہوں نے روایات اکٹھی کی ہیں ان کا تجزیہ نہیں کیا ہے ان کو انالسیز نہیں کیا ہے اور پھر اپنی رائے نہیں دی اور ایک وہ آئمہ ہے جنہوں نے نہ صرف اکٹھی کی بلکہ ان کا تجزیہ بھی کیا اور پھر اس پہ اپنی رائے بھی تھی اب یہ دو مختلف باتیں ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم نے کچھ عرصے سے ہمارا جو طبقہ علماء کا اور مفتیان کا بھی ہے اور آج کے زمانے کے جو دینی ہمارے جو اسکالرس جن کو ہم کہتے ہیں وہ جو ہیں ان کا بھی یہ انداز یہ ہو گیا کہ ہم یہ بات کرتے ہیں فلاں نے کہا ہے اب اگر فرض کریں کہ ہم کہہ دیں کہ جی یہ کہ بات جو ہے یہ جیسے وہ جو برسوریا والی بات ہوئی تھی تو وہ تفاسیر میں جیسے تفسیر مظہری میں بھی اس کا تذکرہ ہے جب ہم نے گفتگو کی ہم نے اس کا بالکل کوئی حوالہ نہیں دیا اس کی وجہ یہی ہے کہ تفاسیر کے اندر اور کتب احادیث میں سوائے اس کے کہ اگر وہ جو لکھنے والے یا وہ جو جنہوں نے اکٹھی کی ہیں احادیث انہوں نے اس پہ اگر تجزیہ کیا ہے اور تجزیہ کرنے کے بعد کوئی اپنا پھر بعد میں اس میں نقطہ بھی بیان کیا ہے سوائے ایسے معاملات کے باقی جتنی بھی یہ کتابیں ہیں ان سب کتابوں کے اندر بنیادی طور پہ روایات کو جمع کیا گیا یہی وجہ کہ آپ دیکھیے کہ جو پرانے حوالے ملتے ہیں تفاثیر کے بھی اور اور بھی جتنی ہماری اسکالرلی بکس ہیں کلاسک جنہیں ہم کہتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بہت زیادہ تفصیل نہیں ہوا کرتی تھی بڑی ٹو دا پوائنٹ بڑی گفتگو جو ہے وہ بڑی مختصر ہوتی تھی ابھی مطلب بھی موجودہ دور کی کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں کسی میں مکتبہ فکر کی آپ دیکھیں گے جی کہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کی تفسیر میں پتہ چلا جی پچاس صفح لکھے وہ ہر قسم کی روایات اکٹھی کی ہی گئی ہیں اور ان روایات میں اس چیز کا تجزیہ نہیں کیا گیا کہ کون سی روایت صحیح ہے کون سی حسن ہے کون سی متواتر ہے کس پہ زوف کا الزام ہے کس پہ جھوٹ ہونے کا الزام ہے ایسا کوئی اہتمام ان کتابوں میں نہیں کیا گیا یہ ہمیں سمجھنا چاہیے اسی لیے آپ کو یاد ہوگا آپ میں سے جب بھی کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ میں نے فلاں کتاب پڑھنی ہے یا فلاں کتاب پڑھنی ہے جیسے مثال کے طور پہ آپ کہیں جی میں نے بخاری پڑھنی ہے تو میں آپ سے یہی آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ بخاری پڑھنے کی بجائے بخاری کی کوئی اچھی شرح پڑے جیسے امام ابن حجرس کلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح لکھی بہت خوبصورت شرح ہے آپ وہ پڑھیں براہ راست بخاری پڑھنے کی بجائے اسی طریقے سے امام نبی نے کچھ جو ہے وہ شرح لکھی کسی کتاب کی تو یہ مستند نام ہے وہ شرح دیکھنے کی ضرورت ہے بجائے ایسے کہ ہم براہ راست کتاب کو دیکھیں کیونکہ اگر کتاب کے اندر تجزیہ نہیں ہوا تو مشکل ہے یا اگر کوئی ایسی کتاب ہے جس کی تخریج ہوئی ہوئی ہے اور اس کے اندر باقاعدہ اس پہ حاشیاں بن گیا ہوا ہے کہ بھائی یہ روایت جو ہے یہ قابل قبول ہے اور یہ روایت جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے یہ حدیث جو ہے اس پہ جھوٹ ہونے کا الزام ہے یا تو اس طرح کی تحقیق ہوئی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ جب ہم عام طور پہ مثبت تفسیر بن کثیر اٹھا لیں بے تحاشا اسرائیلیات ہیں اس کے اندر تفسیر تبری کی اٹھا لیں یا تاریخ تبری کی اٹھا لیں یا تاریخ ابن کثیر کی اٹھا لیں آپ کوئی بھی اس قسم کی کتابیں جلالین دیکھ لیں جلال الدین سے کا کام دیکھ لیں آپ جتنی بھی ایسی کتابیں اٹھائیں گے اس کے اندر آپ کو ہر قسم کی روایت ملے گی امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کی کتابیں دیکھ لیں ہر قسم کی اس میں روایت ملے گی اس پہ تجزیہ نہیں ہوا ہوا انہوں نے چیزیں اکٹھی کی تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر تو اس کتاب کی تخریج ہوئی ہے اس پہ آشیا بنا ہے اس پہ لکھا گیا ہے کام ہو گیا ہے تحقیق ہو گئی ہے کہ بھی کون سی روایت صحیح ہے کون سی نہیں ہے تو پھر تو اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر اس کو پڑھنے کے لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ کوئی ایسا استاد پکڑا جائے جس کو ان سب چیزوں کا فہم ہو اور وہ اس میں آپ کی رہنمائی کر سکے ورنہ ایسا ہی ہوگا ابھی اس میں بھی جو ہوا وہ میں نے یہ تفصیل مذہبی وغیرہ یا دوسری جو تفاصر ان کا تذکرہ اسی لیے نہیں کیا کہ اس کے اندر تو جمع ہوئی ہیں روایت لیکن میں نے امام تہاوی کا تذکرہ اس لیے کیا کہ امام تہاوی نے اس پہ باقاعدہ جو ہے وہ بیچ میں باقاعدہ اس پہ اپنی رائے بھی دی اور بتایا کہ اس کے اندر کیا مسئلہ ہے تو اسی لیے میں نے اس پر فوکس کیا اسی طریقے سے جب اکثر آپ کوئی اور بات مجھ سے کرتے ہیں کوئی حدیث مجھے بھیج دیتے ہیں کوئی واقعہ مجھے بھیج دیتے ہیں تو میں سب سے پہلے یہی دیکھنا کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو واقعہ آپ کے پاس پہنچا ہے یہ کہاں سے پہنچا ہے اگر تو کسی ایسے آئمہ میں سے کسی ایسے آ... آ... امام سے پہنچا ہے کہ جنہوں نے روایات کو اکٹھا کیا ہے اور تجزیہ نہیں کیا تو میں اس کو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی یہ قابل ہے, اعتبار ہمارے لیے نہیں ہو سکتی جب تک ہمیں اس کی حقیقت کا پتہ نہ چل جائے تو بزرگوں نے دین کی کتابوں میں بھی صورت کچھ ایسی ہی ہے دو تین ان سب جگہوں پہ چاہے تفسیر ہے چاہے بزرگوں کی کتابیں ہیں چاہے کتب احادیث ہیں جس پہ تخریج نہیں ہوئی ہوئی یا جس پہ تجزیہ نہیں ہوا ہوا ایسی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کتابوں میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں آپ ذرا ان کو ذہن میں رکھیں ایک تو یہ بات رکھیں کہ اکثر اوقات گفتگو جو ہے اس کا کوئی سیاق و سباق ہوتا ہے اس کا کوئی کانٹیکسٹ ہوتا ہے اگر وہ سیاق و سباق ہمیں نہ معلوم ہو وہ کانٹیکسٹ ہمیں نہ معلوم ہو تو ہم اس کا مطلب جو لیتے ہیں وہ مطلب غلط نکل ہے دوسری بات یہ ذہن میں رکھے کہ اگر کبھی کسی نے کوئی ایسی روایت بیان کر دی ہے جو کہ گستاخانہ نظر آ ہے بڑی واضح طور پہ اور اس پہ کسی قسم کا کوئی اور جو ہے وہ کام کہیں تجزیہ ہوا نظر نہیں آ رہا تو دیکھیں دو راستے ہیں یا تو ہم تسلیم کر لیں کہ قرآن مجید کے بعد اور احادیث مبارکہ میں سند کا نظام اور تجزیہ کا نظام اور جراء و تعدیل کا نظام جو ہے اس کے بعد جتنی بھی کتب ہیں اس میں تحریف ممکن ہے تاریخ کے اندر ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں اور ایسے آئمہ بھی گزرے ہیں اور ایسے علماء بھی گزرے ہیں ایسے محققین گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ پوری پوری کتاب جو ہے وہ جوڑ دی گئی کہ یہ ان کی کتاب ہے اور بعد میں جا کے پتہ چلے یہ تو ان کی کتاب ہی نہیں تو اسی طریقے سے اگر کسی کی کتاب لکھی ہوئی ہے اور اس کتاب کے اندر کوئی ایک عبارت پوری کتاب میں فرض کریں کہ چھ سو کی کتاب اور چھ سو کی صفحے کی کتاب میں فرض کریں دس عبارتیں گستاخانہ آ گئیں اگر تو وہ گستاخانہ عبارتیں اور بھی جگہوں پہ ہیں مثلا تفاصیر میں موجود ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے تو وہاں سے لے لی ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے نہیں لینی چاہیے تھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہم ان پہ الزام نہیں لگا سکتے ان کے عقیدے کو جو ہے وہ نکتہ چینی نہیں کر سکتے کسی قسم کی کوئی ان کے کو اوپر جو ہے وہ جو ہے وہ شبہ نہیں کر سکتے اگر ایسا نہیں ہے تو اب دو باتیں ہیں یا تو انہوں نے خود وہ عبارت لکھی ہے یا اس میں تحریف ہوئی ہے میں اس بات کا قائل ہوں کہ انسان کو گمان اچھا رکھنا چاہیے اور اچھے گوان کا جو ہے وہ طریقہ یہی ہے کہ ہم کہیں گے کہ جی یہ چھ سو کی کتاب ہے اس چھ سو کی کتاب کے اندر یہ دس عبارتیں گستاخانہ ہے باقی ساری کتاب جو ہے وہ کہیں پہ بھی شریعت سے نہیں ٹکراتی قرآن سے نہیں ٹکراتی حدیث سے نہیں ٹکراتی جو ہمارے دین اسلام کا ایک بنیادی جو ڈھانچہ ہے اس سے نہیں ٹکراتی تو ہم یہ کیوں کہیں کہ جی چونکہ دس گستاخانہ ہے اس لیے بندی غلط ہے گمان اچھا رکھتے ہوئے ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ جناب اتنا اچھا باقی سارا کام کیا ہے بیچ میں یہ جو دس چیزیں ہیں یہ یقیناً جو ہے کوئی تحریف ہوئی ہے اس کے اندر اس میں کیا ہر لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم نے طے کر لیا ہے تعصب کیا نا کاکھ پہ لگا لی ہے اور ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ نہیں جناب ہم نے نیگیٹو ہی رہنا ہے ہم نے منفی ہی بولنا ہے تو پھر آپ ہم جو مرضی کہتے رہیں جو مرضی کرتے رہے اس تو ہمارے بزرگوں کی زیادہ تر کتابیں جو ہیں وہ درست ہیں اس کے اندر جو عبارتیں ہیں ان میں سے جو تو عبارتیں ہمارے مفسرین نے بھی لکھی ہوئی ہیں یا کچھ کتب حدیث میں بھی آئی ہیں اور اس پہ فرض کرو کہ کسی وجہ سے اگر کسی نے اس کو کہا ہے کہ اس پہ جھوٹ کا الزام ہے اور ان کی نظر سے نہیں گزری محققین ہیں ان کی نظر سے نہیں گزری تو ایسی صورت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا عقیدہ غلط تھا وسطر اللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا اسلام اور ان کا ایمان اور ان کا احسان جو ہے اس میں کوئی شبہات ہیں ایسی کوئی بات ہم نہیں کہہ سکتے ہمیں گمان اچھا ہی رکھنا چاہیے تو اسی وجہ سے دیکھیں آپ کو بھی یاد ہو کہ تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا کہ جب بھی آپ میں سے کوئی مجھ سے بات کرتا تو میں آپ کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ایسا کریں فلان کتاب کی بجائے فلاں لیں اس کے اندر اس پہ تخریج ہوئی ہوئی ہے یا فلاں کتاب کی بجائے فلاں لے لیں اس پہ شرح ہوئی ہوئی ہے اب جیسے امام منہجر رسکلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی کام کیا ہے بہت خوبصورت کام ہے بخاری کی شرح ان کی بہت اعلیٰ شرح ہے ہر مکتبہ فکر اس کو تسلیم کرتا ہے ابھی ہو یہ رائے کہ جو ہمارے یہ رویہ ہے کہ ہم نے کہا جی فلاں نے لکھا ہے آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ اور ہمارے مساجد میں بھی دیکھ لیجیے علما اور مفتی لیول کے لوگ تفاصیر میں سے واقعات کو جو ہے بیان کرتے ہیں حالانکہ تفاثیر میں بے تحاشا اسرائیلیات بھی موجود ہیں اور لوگ ظاہرس پہ خوش ہیں وہ حضرت موسا کا قصہ حضرت عیسیٰ کا قصہ حضرت داود کا قصہ حضرت فلاں کا قصہ حضرت فلاں کا قصہ علیہم السلام اب انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے جو مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں اس میں سے زیادہ تر جو ہے وہ اسرائیلیات میں سے کچھ قصے ایسے ہیں جن کی حدیث مبارکہ میں تذکرہ مل جاتا ہے لیکن وہ حدیث فرض کرے صحیح نہیں ہے یا حسن نہیں ہے یا متواتر نہیں ہے اسی طریقے سے فرض کریں کہ اقوال صحابہ میں سے کوئی چیز مل جاتی ہے جس کی صنعت صحیح نہیں ہے یا حسن نہیں ہے یا متواتر نہیں ہے اور بزرگان دین میں تو کی تو کتابوں میں چونکہ سند کا نظام ہے ہی نہیں جیسے ہماری تاریخ کی کتابوں میں بھی سند کا نظام نہیں ہے سوائے ایک دو مورخین کے مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً امام تبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں صنعت جو ہیں وہ بیان کی ہیں تو سند بیان ہو تو چلو اس کی تخریج ہو سکتی ہے اگر سند بیان نہیں ہو تو اس کی تخریج بھی نہیں ہو سکتی ہماری جو مورخین کی کتاب کتابیں ہیں جو تاریخ پہ انہوں نے لکھی ہیں اس میں بھی زیادہ تر روایات جو ہے نا وہ یا اسراحلیات سے آ رہی ہیں یا من گھڑت ہیں یا طعیف ہیں یا ان کی کوئی سند نہیں ہے اسی لیے ابھی خیر بہت کافی کام ہو بھی رہا ہے اور کچھ لوگ کام کر بھی رہے ہیں اسی لیے میں ہمیشہ جب مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ جی یہ تو تفسیر بن کثیر میں لکھا ہوا ہے یہ تفسیر تبری میں لکھا ہوا ہے یا جی یہ تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے تو وہ جیسے کہتے ہیں I don't get carried away by these claims مجھے اس سے کوئی ایسا الحمد اس سے میں کوئی ایسا کوئی خاص متاثر نہیں ہوتا ہاں آپ کہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ فرض کریں کہ امام حاکم نے بیان کی ہے اور اس کی صنعت صحیح ہے اب میں متاثر ہوتا ہوں بالکل ٹھیک بات ہے میں نے امام حاکم کا تذکرہ اسی لیے کیا کہ اگر میں بخاری مسلم کہوں تو اکثر لوگ ہمارے ہاں تو بخاری مسلم صرف کہہ دو تو بھی الزام لگا دیتے ہیں کہ جی بخاری مسلم کے لوگ کسی کو مانتا ہی نہیں نہیں آپ خطیب بغدادی کی کتاب میں سے کوئی مجھے صحیح روایت لا دیجیے آپ مجھے آلوسی کی کتاب میں سے کوئی صحیح روایت لا دیجیے مجھے آپ امام تہاوی کی کتاب میں سے کوئی صحیح روایت یا حسن یا متواتر لا دیجیے میں ہنس کر اس کو جو ہے وہ قبول کروں گا ان ایسی کون سی بات ہے لیکن خالی اس بنیاد پر کہ فلاں نے لکھا ہے فلاں نے لکھا ہے اب آپ کہیں گے کہ جناب ولی فلاں بزرگ ہیں آپ کے ان بزرگوں نے اپنی فلاں کتاب میں یہ چیز لکھی ہے اب اگر ساری کتاب بالکل درست ہے اور اس میں ایک چیز فرض کو غلط ہے یا دو غلط ہے یا تین غلط ہے تو کیا میں اس بزرگ کو ہی رد کر دوں میں اس کتاب کو ہی رد کر دوں میں یہ کیوں نہ مانوں اچھا گمان رکھتے ہوئے کہ یہ جو ہے اگر مب مفصرین نے بھی بیان کی ہے مورخین نے بھی بیان کی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں یہ تو وہاں سے آئیے اور اگر انہوں نے بھی بیان نہیں کی اور اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے تو میں کیوں نہ تسلیم کروں اور کیوں نہ میں یہ کہوں اچھا گمان رکھتے ہوئے کہ وہ تحریف ہوئی ہے اور وہ اس کتاب میں ان کی تحریف نہیں ہے یہ کتاب نظر سے گزری ہماری اب وہ کتاب ہم دیکھ رہے تھے اس کتاب کے اندر بڑا واضح بس وہی بات ہے نا کہ تعصب کا چشمہ ذرا اتار کے دیکھیں بڑا واضح دو مختلف اندازے بیان نظر 아 رہے ایک اندازے میں بالکل ایک طرح کا ہے ایک اندازے میں بالکل ہی, کا ہے. ہی کا ہے کتاب اب اگر ایک ہی کتاب میں دو مختلف اندازے بیان بڑے واضح نظر آ رہے ہوں تو پھر تو آپ کو ایک سائیڈ لینی پڑے گی کہ یا ان کا یہ ہے اور وہ تحریف میں ہے یا ان کا وہ ہے اور یہ تحریف میں ہے اب اس کے اندر اگر تعصب ہے تو میں وہ غلط والی چیز لے کر کہوں گا دیکھو یہی ان کا لکھا ہوا ہے اور یہی ثبوت ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ غلط ہے اور اگر میں تعصب کی اینک اتار دوں اور میں اچھا گمان رکھوں تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ نہیں یہ والا جو حصہ نا ہے نا یہ یقیناً انہوں نے کہا ہوگا یہ جو دوسرا ہے نا یہ غلط تو بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آج کل چونکہ بہت زیادہ سوشل میڈیا نے جہاں بہت فائدے پہنچائے ہیں وہ بہت زیادہ نقصان بھی پہنچایا ہے اور اس میں ایک بہت بڑا نقصان جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ جناب ہم بغیر تحقیق کے فلاں نے کہا ہے فلاں نے کہا ہے فلاں کتاب میں لکھا ہے فلاں کتاب میں لکھا ہے کئی بار کتابوں کے مختلف نسخے ملتے ہیں وہی آپس میں میچ نہیں کرتے تو اس لیے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے بھائی جنہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ اس پہ گفتگو کروں ان کو بھی میں تسلی دیتا ہوں بزرگان دین کی اگر ساری کتاب بالکل ٹھیک ہے اس میں دو چار پانچ عبارتیں غلط ہیں اور اگر تو وہ عبارتیں مفسرین نے یا مورخین نے بھی بیان کی ہیں تو بھی اس اللہ کے بندے پہ جو ہے الزام نہیں آ سکتا سوائے اس کے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو نہیں دینی چاہیے تھی دی. بس اس سے زیادہ نہیں اور اگر انہوں نے نہیں دی ہے اور بالکل اور کوئی اس کا حوالہ موجود نہیں ہے تو پھر بھائی میں تو اچھا گمان رکھتے ہوئے یہی سمجھتا ہوں کہ وہ تحریف ہوئی ہے اور میں یہ منفی سوچ نہیں رکھنا چاہتا کہ یار اگر ایک غلط ہے تو کیا پتہ ساری کتاب غلط ہو میں کہتا ہوں اگر کہ ساری کتاب جو ہے وہ دین اسلام کے بنیادی اصولوں سے نہیں ٹکرا رہی ہے تو اس میں جو پانچ عبارتیں ٹکرا رہی ہیں ان عبارتوں میں یا تحریف ہوئی ہے یا کہیں مرخین سے یا مفسرین سے یا اور کہیں سے وہ عبارتیں آ ہیں ایسی صورت کے اندر مجھے مجھ پہ لازم نہیں کہ میں اس کی بنیاد پہ اللہ معاف کرے گا کس طریقے سے کی جاتی ہے میں ان مجھ سے میں بھی سوال کیا گیا تھا پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کسی جو آف ریکارڈ ہماری شپ چل رہی تھی تو اس میں کسی نے کہا تھا کہ یہ آپ تحقیق کرتے کیسے ہیں میں ان اس پہ بھی کسی وقت اللہ نے چاہا تو آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں یہ چیزیں کیسے تلاش کرتا ہوں کہاں سے تلاش کرتا ہوں کن چیزوں کو میں ذہن میں رکھتا ہوں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی تربیت کا اچھا سامان پیدا ہوگا وہ صلی اللہ علیہ سیدنا ہی مولانا محمد و اصحابہ اجمعین